اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربان بھیجو جم سر آئے اور اپنی سر نہ منڈا جب تک قربان اپنی تیکانی نہ پہنچ جائے پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلے دے روزے آخرات آ قربان پھر جب تم عطمینین سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانی کا فائدہ اٹھائے اس پر قربان ہے جسم جی سر آئے پھر جسے مقدور نہ ہو تو طے روزے حج کے نوی میں رکھے اور ساتھ جب اپنی گھر پلٹ کر جاؤ یہ پورے 10 ہوئی یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنی والا نہ ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے